طریقۃ الاث کا طریقۃ الاثری تو سب اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے اوپن کر لیجئے جن کے پاس اصل کتابیں ہیں وہ بھی اور جن کے پاس پی ڈی ایف جو پی ڈی ایف والے حضرات ہیں وہ بھی اپنی اپنی کتابیں ہیں آج سبق پڑھنے لگے ہیں ہم و والاسیہ یعنی ایک لیکن ہم انتالیس سبق پڑھ چکے ہیں لیکن اب بھی بہت سارے ساتھیوں کو ٹوٹی پھوٹی عربی بھی نہیں آتی جی و ساشیہ ٹھیک ہے رول نمبر چھ اگر جی تو ہاں بائک لے لیجیے جی اور لے لیجیے بائک بارہ لے لیں یا چھ لے لیں کوئی ایک لے لیں آپ دونوں میں سے جی ٹھیک جو بھی ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جی آ جائیں سبق کی طرف الحمدللہ للہ الحمد للہ وقفہ وسلات وسلم علیہ سے رسول و خاطم المبیاء فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا رول نمبر आप آپ لے आप آپ اسپیک پہ تو مائک لے لیجیے جی بارہ جی آپ فری کر دیجیے مائک اور نمبر ٹرول نمبر چھ آپ لے لیجئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مائک کا تبادلہ کر لیجیے آپ ہی کے پاس ہے تو رہنے دیجئے ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ مائک بھی چھوڑ دیجئے کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم آپ کو کہاں سے بلائیں گے جب آپ موجود ہی نہیں ہوں گے شاگرد دو شاگرد مدرسہ میں اس حوالے سے بات ہوگی کہ دو طالب علم ہے ٹھیک ہے دو طالب علم ہے ان کے سکول کے حوالے وہ में میں کب جاتے ہیں से سے کب آتے ہیں में میں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ٹھیک ہے نا مدرسے میں کیا کرتے ہیں کب جاتے ہیں مدرسہ اسکول مدرسے کی بات ठीक ٹھیک ہے عربی میں के کے भी بھی مدرسہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور مدرسے کے لیے بھی مدرسے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ویسے ایک نیا نام ہے تو کوئی بات نہیں ہے مدرسہ स्कूल کو بھی کہتے ہیں اور اسکول اسکول اسکول اسکول مدرسہ مدرسہ اچھا جی دونوں مدرسہ ہیں جہاں سے درس دو بھائی ہیں دونوں بھائی ہیں ہمارے ہاں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ایک دو ہوتی تھے میں دو تھے ایک نام تھا عاب ان کو سب کہا کرتے تھے تارے طارق اور عابد دونوں بھائی ہیں ان کو سب کہا کر سب ایسے کہا کرتے تھے تارے کابد تو وہ مدرسہ کے طالب علم میں ہے فلم مدرسہ وہ स्कूल میں پڑھتے ہیں طالب علم صبا البح سویرے اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں صبح صبح میں الباکر صبح سویرے مسجد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مسجد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں الْقرآن اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ناشتہ کھاتے ہیں ناشتہ لیتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں کتابیں لیتے ہیں اور اپنے ابو ابو کو امی ابو کو سلام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں تو ہم ترجمہ سلام کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اور الفاظ پہلے سبق میں سوال و جواب نہیں ہے خالد و شاہد تم کون ہو خالد اور شاہد مخنوخان ہم دو بھائی ہیں اور دونوں طالب علم تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو جی ہاں قرآن کریم کی الت المان کیا تم دونوں اپنے ابو کو سلام کرتے ہو نہ ابو کو سلام کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ادب کے ساتھ متأ کب لوٹتے ہوتے ہیں ادب کے ساتھ گھر کی طرف نہ شم شام میں لوٹنا کر کی طرح تکرار کرنے پرو جو ہوتا ہے یعنی اصل مجرد سے اس کا معنی ہوتے ہیں ذکر کرنے کے اور ذاکر سے اس کے مانا ہوتا ہے باہم دو لوگوں کا آپس میں مذاکرہ کرنا کسی بھی بات کا تو تکرار جس کو کہتے ہیں مدارس کی اصطلاح میں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں تکرار یعنی سبق کا باہم آپس میں کسی سبق کو دہرانا اس کو نام دیا جاتا ہے تکرار کا مذاکرہ ٹھیک ہے مذاکرہ کرنا جیسے آپ لوگ اگر آپس میں بیٹھ کے کرتے ہوں مجھے تو نہیں لگتا لیکن اللہ کرے کہ کرتے ہوں ٹھیک ہے نا یا کرتے ہیں بعض دوسری کلاسوں والے تو مجھے آپ کا خیر تو پیسہ سبق ہی حساب آپ کو تو یاد ہی کرنے کا ہے تو بہرحال مذاکرہ جس کو تکرار کہتے ہیں تو کیا تم دونوں رات میں تکرار کرتے ہو ہل تو زاکران فلئل کیا تم تکرار کرتے ہو رات میں مذاکرہ کرتے ہو سبق کا نام تو نظاکر و فل جی ہاں ہم رات میں تکرار کرتے ہیں مت تنا تم کب سوتے ہو تنا نہ نامو بادل عشاء ہم سوتے ہیں عشاء کے بعد ٹھیک ہے ہم سوتے ہیں عشاء کے بعد دادا ابو تکرار سا کرتے ہیں اچھا جی بڑی بات ہے محال ہو گیا یہ تو عجیب اچھا جی چلیے آ جائیں اردو کے محاورے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں پتا نہیں تکرار سے آپ کے سامنے جملے لکھے ہوئے ہیں میرے سامنے رول نمبر چار ہے آپ بتائیے کہ عابد اور عارف دونوں بھائی ہیں جس کے عربی بتا دیں بہت ہی آسان ہے رول نمبر چار جی جی بتائیے رول نمبر چار کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں یا نہیں رول نمبر چار جی تو آپ بتا دیجیے کہ عابد اور عارف دونوں بھائی ہیں اس کی عربی کیا آئے گی جی عابد اور عارف دونوں بھائی ہیں اس کی عربی کیا ہے اور وہ دونوں نیک اور ذہین لڑکے ہیں وہ دونوں نیک اور ذہین لڑکے ہیں اس کی عربی کیا ہے رول نمبر پانچ جی رول نمبر پانچ چار سے سوال ہے کہ عابد اور عارف دونوں بھائی ہیں اس کی عربی کیا ہے اور پانچ سے سوال ہے وہ دونوں نیک اور ذہین لڑکے ہیں عابدن تارق ان ٹھیک ہو گیا عابدوں و تارق ان اخوان عابد وارق اخوان والدین کیا لکھا ہے پہلے ذات لاؤ دیکھو ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر عربی کا معلوم غور سے پڑھا ہوتا ٹھیک ہے تو اس نے اس میں آپ نے جو مرکب پڑھا ہے مرکب ٹھیک ہے اس میں آپ نے مرکب کی اقسام میں مرکب توصیفی پڑھا ہوگا اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ذات ہوتی ہے ذات اس کے بعد اس کی صفات جاتی ہیں اس کے لیے رول نمبر تین کو کال میں لے لیں یہاں پر سکائپ پہ بھی تو کیا ہوتا ہے لیکن اب اس کے بعد ذات بھی تو آنی چاہیے نا پھر اس کے بعد صفات آنی چاہیے صالحانے نیک یہ بھی ایک صفت ہے, نے وہ کیا ہے رول نمبر تین آپ نہیں جانتے بول نمبر تین کو عجیب تو تو پہلے کیا آنا چاہیے اس میں آپ پھر کیا چیز آنی چاہیے اس میں صرف جی اچھا اب ہاں جی ہوما ولادان والدان والدان تو والد کو کہتے ہیں ولادان ٹھیک ہے ہوما والانے اچھا جی ہما ودان صالحانے اس میں آپ جیسے لگا دیں دیں یا کیا ہے صالحانے پہلے کیا ہیں اچھا جی تو سب سے پہلے آبد ان آبد الخوانے وہ دونوں نے ایک اور ذہین و ذکی یا نے صالحان صبح سے نکلتے ہیں。صبح سے نکلتے ہیں اور مسجد کو جاتے ہیں صبح سے نکلتے ہیں جیرجان ہے مینل من کے صباحا تو آپ آپ لوگ اگر مہربانی کر کے تو کر لیں وہ اردو ٹائپنگ تاکہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے کم از کم آپ عربی کو اردو میں تو لکھیں نا کم از کم ٹھیک ہے اب کیا ہے اگر میں اس کو ٹھیک ہے آپ نے لکھ دیا کہ یخر و من البیت ٹھیک ہے نا صباحان بہت اچھا جزاک اللہ سب کے لیے وہ کیا نام اس کا رول نمبر چار کے لیے بھی اور پانچ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور مسجد کو جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں رول نمبر بارہ رول نمبر بارہ موجود چلے گا شاید اچھا جی چلیے پھر تو آگے کہتے ہیں اور مسجد کو جاتے ہیں ویدبانِ الی المسد ٹھیک اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں وہ یو سلیان وہی وسلیان بلجمع آتے کیا چیز مسجد کو جاتے ہیں وید المسد و لائیں گے مجرد سے ذکرَ, مجرد سے ذکرَ, ہوگا، ذکر کرنا اور اگر باب مفاء اللہ تب اس کا مطلب جی ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں وہ قرآن تھوڑی دیر بعد گھر لوٹ آتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد گھر لوٹ آتے ہیں وہ یعو ٹھیک ہے وہ یعو دانے الل بےتے بادہ تھوڑی دیر بعد بادہ کلیل باد باد آ جاتے تھوڑی دیر ٹھیک ہے تھوڑا وقت تھوڑی دیر قلیل سب کے لیے استعمال ہوتا ہے اب کیا کہیں گے وہ دانے بیت بادہ کلیََََََ یعنی تھوڑی دیر نماز کے بعد بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں پھر گھر کی طرف آ جاتے ہیں گھر لوٹات اور ناشتہ کرتے ہیں وحت ناولِ الفتورہ وحت والان الفطورہ اور ناشتہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سکول چلے جاتے ہیں وی الحبانسہ تو دیکھیے ذرا ایک مرتبہ شروع سے پھر عابد آبد عارف دونوں بھائی ہیں عابد و, عارف و, و دونوں نے ایک صالح اور ذہین لڑکے ہیں ہما ولادان ذکیان صالحان صبح گھر سے نکلتے ہیں و من البیت صباحا اور مسجد کو جاتے ہیں و للمسجد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں و نے بالجما پھر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں ثم بے ادبن اور ذکر کرتے ہیں و قرآر تھوڑی دیر بعد گھر لوٹ آتے ہیں وود الابتِ بادہ کلیل اور ناشتہ کرتے ہیں وہ یتنا والان الفطورہ اور اسکول چلے جاتے ہیں وہدرسہ اس کے بعد ترجم الدیہ ہے انا ومحمود محمود اخوان انا و محمود اخوان میں اور محمود دونوں بھائی ہیں نتعلم في الصف الاول ہم درج اول میں پڑھتے ہیں پہلی کلاس میں پڑھتے ہیں نرج و مدرسۃۃبعت ہم لوٹتے ہیں گھر سے مدرسہ سے گھر کی طرف व سلیم اللہ والدینہ و والدہ دینا ہم اپنے امی اور ابو پر ابو کو سلام کرتے ہیں ٹھیک ہے والد کہتے ہیں والد کو والدہ کہتے ہیں والدہ یعنی امی جان کو ٹھیک ہے البتہ اگر والد لام کے فتح کے ساتھ ہو تو, تو اس کا معنی ہوتا ہے لڑکے کے بچے کے وہاں اپہم اور ہم کھانا کھاتے ہیں و نستری ہو اور استراحت سے ہے آرام کرنا و نستری ہو تھوڑا سا ہم آرام کرتے ہیں جس ہیں، کرتے ہیں ورنہ لابو اور ہم کھیلتے ہیں سن و پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں ورنہ کرا ادو روسنا ہم اپنے سب اسباق کو پڑھتے ہیں ورنہ خضا اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں ہم آماں والوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں ویسے بیٹھے رہیں اور ہم جب کلاس میں آئیں تو ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کون سی کتاب کا سبق ہونا ہے اور پھر یہ بھی نہ پتہ ہو کہ کون سی کتاب کا سبق کہاں سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو کتنی دیر تک ہم صفحات پوچھتے رہیں ایسا نہیں ہے ہم ہم کیا کرتے ہیں نقر و دروسنہ سب آمہ والے نہیں کچھ کچھ ٹھیک ہے نا تو ہم سبق کو پڑھتے ہیں ونحفظ اور ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگا ہو تو آئندہ ماں یا عتی وقت الصلاح نظا القتبہ وائند ماں وقت الصلاح اور جب نماز کا وقت آ جاتا ہے وائندہ اور اس وقت کے وقت کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے یا نماز کا وقت آ جاتا ہے ہم کتابیں رکھ دیتے ہیں ورنہ دہبس اور ہم مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں ورنہ و سلیمال اور ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ آگے آپ کو قاعدہ بتاتے ہیں قاعدہ فیل مظاہرے کے واحد کے سیرے سے تسنیاں بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیتے ہیں تسنیا کی علامت کیا ہے اللیف نون بڑھا دینا پہلے مظارے کا جو واحد کا سیغا ہے اگر یزرب و ہے تو اگر اس کو مظاہرے بنا یزرب واحد اور کا سیغہ تصنیہ کا سیغہ بنانے کا طریقہ کیا ہے اسی یزرب و کے آخر میں علی فنون بڑھا دیں تو کیا بن جائے گا یضر توانے بڑھا دیتے ہیں جیسے یدل و سے قلعے تضحب و سے تذہب یہ آپ کا سبق یہاں پر مکمل ہوا اور طریقۃ الصریہ کا دو منٹ کا وقفہ ہے دو منٹ کے وقفے کے بعد ہم پڑھیں گے کیا چیز عربی کا معلم ٹھیک ہے جی دو منٹ کالے سے چلتی رہے